اذا جب آسمان چر جائے گا وہ عیدل اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے وہ عیدل بہارو اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا وہ عیدل کو اور جب قبریں اکھار دی جائیں گی عالی قدمت اس وقت ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا سنو میں غور کبھی رب کری اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکا لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا ہر ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو وَإنَّ عَلَيْكُم حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں وہ معزز لکھنے والے مون چسالو جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں رو رین یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے انفجی جہین اور بدکار لوگ ضرور دو زخمی ہوں گے یسلون ہے یوم وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے وما هم عنها اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے اما یو مدی اور تمہیں کیا پتا کہ جزاو سزا کا دن کیا چیز ہے تم ادا مدی ہاں تمہیں کیا پتا کہ جزاؤ سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا